یار کے بیٹا اچھا اچھا शर्मा जी सुन ना तो बचा सकते हैं मैं सरजेस स्कूल में दाखिले के साथ ही अच्छा तुम घर पर रहेगा नहीं अच्छा अच्छा माशा अल्लाह माशा बस पहले एक डिसकर्स लो जी तो बड़ा शौक है जैसे ना سر سر افیت رہی میں سارے سار نو لیکن سار مجھے شیو مجھے پکے سارے یہ پکے اب دلیل چکر پر مقام میں سلانا چڑھتا گے پرنچر تبھی چر تبھی ہاں کہ فیر صاحب نظر کیا جی اچھا وہ سفیر نے کو نہیں کا خریدے اس پہ کچھ نہیں کے جھوٹ بول تو کوئی ضرورت نہیں السلام علیکم السلام yeah, علیکم کل سہر صاحب, صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر فرید صاحب کی گاڑی میں بیگ لے کر جائیں گے میں نے کہا جی فرید صاحب تو اتوار اتوار کوئی ہوتے ہیں موار اجتماع میں نہیں ہوتے ہیں کیا رہی ڈاکٹر صاحب کہہ تھے رسم ایک محورہ آپ عام طور پر سنا ہوگا کہ فلان چیز فلانے کا اور نہ بچھونا ہے سنا ہے نا کہ کر فلانے آدمی کا اور نہ بچھونا ہے اور نہ جس کو آدمی کے چلتا پھر بچھونا ہے جس کو سوتے آدمی گویا ہر وقت اس کا اس میں لگ رہا ہے جس وقت آدمی کسی چیز کو بچھونا بناتا ہے تب اس کے راج اس پر کھلتے ہیں تب اس کے فوائد اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں اب ایک کرکٹ چیز ہے جوڑنا بچھونا بنا لے اس میں کمال پیدا کر سکتا ہے اب ایک لکڑی کا ایک گنڈا ہے اور لکڑی کا ایک بال ہے اس کو مارنے میں کیا کمال ہے है? سارے ہی زوال ہی زوار <laughs> لیکن اس بیعت بھی کو اتنا معاوضہ اتنے پیسے اتنی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کیوں کہ اس نے پوڑا بوڑھنا بچھونا بنایا اپنی زندگی کا مقصد بنایا کو, اس نے اس کو اپنی زندگی کو وقف کیا ٹھیک ہے نا جی تو اصل میں کمال ڈڈے میں اس... لکڑی کے ڈنڈے میں لکڑی کے گولہ میں نہیں تھا کمال اس کی اس قیمتی دولت میں تھا جو اس نے اس پر قربان کر دی وہ اس کی زندگی تھی ساری زندگی قیمتی تھی اس کو لگی اور اس میں کمال پیدا ہوا اور اس میں جو ہے اس کو فوائد اس کو ملنا شروع ہو گئے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے تعلق کو اور دین کو ہمیں بچھوڑنا نہیں ملایا کو اس نے باز پڑ لی میرے پاس ایک پروفیسر صاحب نے ان کو ایک شدید درد ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں ہے ٹرائیجمینل ہے اس جگہ پر درد آتا ہے جیسے کسی نے تلوار مار دیا اتنا سخت دم کے لیے آتے ہیں پرسو میرا خیال ہوا کہ چلن سے ایک بات کہتے ہیں ہو سکتا ہے مان لیں خود خوشی سے تو اللہ ان کا مسئلہ حل کر دیں میں نے کہا یہ ہمارا ماہار اجتماع ہوتا ہے اس میں آ جائیں نہیں آ فلک ہوا ایزا بنتا ہے ربو کا پکا دلا کہ نہ ہاؤ نہ کا تیرا رب جا کر لڑو آپ تو تری بیٹھے رہیں گے کہ وہ تو آپ کرے ماشاءاللہ ہمارا بس مسئلہ ہلو باقی ہمیں چھوڑو کہ اپنی نفس کی چاہت حصہ زندگی گزارے زندگی وہ گزارے جو ہمارا نفسہ زندگی ہم وہ گزارے جو ہمارا جی چاہے نقشہ ہے باقی مسائل ہمارے حال ہو جائے ایک دفعہ میں مغرب کا بیان کر رہا تھا گزشت کیا ہم میں بیان کر رہا تھا وہ نوبری کی بات ہوتی ہے میں نے کہا کہ اگر آپ کا اللہ پر یقین ہو جائے تو آپ خالی پرچے دیں اللہ آپ کو کامیاب فرمائے ایک دنے اس سال ہے سننا وہ امتحان دے کر چلا گیا گاؤں گاؤں میں خیال آیا کہ اس سے جا کر وہ طریقہ معلوم کریں خواب خواب اتنا اپنے آپ کو تکلیف دیتے آگے جی مانسرا سے ملنے کے لیے پشاور آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جو بیان میں آپ نے بات کہی خالی پرچوں پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پوچھنے کے لیے میں نے اپنے آپ سے کہا کیا کہ بتاؤ اس کو <laughs> اس وقت بیان کے جوش میں ایک بات کہہ اس سے بشائے اور رواق کہتے ہیں کہ ہر بات آدمی احتیاط سے کیا کرے تاکہ بعد میں اس کو ثابت کرنا پڑے اس بات کو اس کو وجود میں لانا پڑے تو آدمی اس کو کر سکے پھر بعد میں پیشبانی اٹھا رہا ہوں تو ویسے کہا بیٹھے گیا برف دار بیٹھا بے کہ اس طرح مسئلہ ہے یہاں پر ایک سرکاری کی تالیبل موقع اس نے دوڑنے میں اتنی محنت کی ایتھلیٹکس میں کہ وہ اسے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن اس کو سنیہ کارج کو پاکستان کو کولڈ چیمپئن بناؤ کاریہ لیکن جسے آدمی دوڑنا میں چھونا ہی دوڑنا ہو جائے ایتھلیٹکس ہو جائے اس نے کیا خاک پڑتا ہے پڑھائی ہے بیچارا کمزور اب بی اے کے امتحان دیں پھیلو بی اے کے امتحان دے فیلو اتنے میں کوئی کشمیر کی جن کی امچارج کی اس میں بھی جا کر ڈیوٹی کر کے وہ آیا پھر امتحان دے پھر فیل آئے گا تو آخر پشاور یونیورسٹی والوں نے کہا کہ تمہارے پاس ایک ڈگری بھی نہیں ہے کہ آج رمضان کو دے دو اسے ساری زندگی قربانی کر دی تم پرسٹی کا فیصلہ ہوا کہ اعظم جان کو بس میں اعظم جان دینے پر ڈگری دیتی ڈگری بی اے کی ڈگری اب بس ڈگری پر نوکری کہا ملے نوکری نہیں مل رہی نہیں مل رہی تو پھر یونیورسٹی والوں نے کہا کہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے ہزاروں آدمی بیچ میں نوکری پڑے ایک آدمی کے لیے نوکری بھی نہیں ہے تمہارے پاس کہا چلو سر میں لیکچرر جو ہوتے تھے نا وہ سائیکلوں پر دا زمانے دا. اور وہ جیپ میں بڑے دیکھ کر گوسے بھی آتے تھے کہ ماسٹر ہم نے کیا فرسٹ کلاس اور تھرڈ ڈویژن اے کر کے آدمی جو ہے جیپ میں بیٹھا ہوئے میں ان سے کہا کرتا اس نے زندگی قربان کی اپنی قیمتی بتا جو زندگی اور وقت ہے وہ اس سے قربان کر دیا اس کو صلاح ملے جی اس کو اس کا صلاح ملا سلا کب ملا جب اس نے سچ بات یہ ہے کہ ہم نے اس وفا کا ثبوت تو نہیں دیا اللہ کے تعلق میں اس وفا کا ثبوت نہیں دیا مشغلے کے طور پر نماز پڑھ لی نماز کو مشغلہ بنا لیا ہے رمضان آیا روزے رکھ لیے جنوبی افریقہ میں میں نے ایک بیان کیا اس میں لمح بیٹھے ہوئے تھے اچانک بیان میں جیسا مجھ میں کی بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اس میں احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ رہے ہیں ان کی کتاب ہے البیابنیا الب سید اقتبار میں یاد آ گیا کہ ترک سنت ظاہر میں بے وقوفی کی علامت ہے اور باطن میں کفر کی علامت لکھوں گا کیونکہ عالمی نے پسپائی اختیار کر لی مملکت اپنی فوج کو فرنٹ لائن سے پیچھے نہیں لاتی بھارت کی فرنٹ لائن سے فوج کو پیچھے لایا جائے مطلب ہے ہمارا موقف مطلب کمزور ہوگا ہم دوسری لائن پر آ گئے تو ہمارے ہمارے ڈاکٹر گرشاطف خان خا, خا <متحد> <وشتاسخ متحد> خا <متحد> اور باقی لوگوں کو اس بیان کا مزہ نہیں آیا کیونکہ ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھیوں کے اس میں ڈپٹ ہوئی ہے سوچا کہ اس بات کے عمل کرنے کو چھوڑیں اس بات کو سننے کی تاب نہیں عمل تو بات کی بات ہے سننے کی تاب نہیں ہے کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو اپنی نفس کی چاہے زندگی گزارنے کا چھوڑا جائے آج ایک بار خدا رایا ملنے کے لیے اس نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا آپ کو کہا تھا میں نے مجھے تو بھول گیا آپ نے دو مہینے پہلے کہا تھا ہماری عمر میں اتنی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا تھا اور مجھے عثمان رضی اللہ سے خواب میں آئے ان نے مجھے سے کہا کہ یہ کیا کیا میں نے کہا کو دبائی تھی اس نے کہا جی یہاں میں نے کہا فوج میں جانے کے خیال سے کہ وہاں سلیکٹ کر لیں گے نکا جی ہاں ساد کلیم نے کہا سلیکٹ نہیں ہوئے تھے تاؤ نے اسے کہا سلیکٹ نہیں ہوئے سے کہا ہاں نہیں بس خدا یہ تاؤ ایسے ہی آپ کی کمزور موقف ہیں کہ ہم نے تو عباس کو پورا باشرت کو سلیکٹ ہے فوج میں اور پورا باشرت پاس آؤٹ کرا کے نکلوایا اس کو پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ آپ ایسے پاس آؤٹ ہوں گے ان تنگ آپ کو بہت کریں گے اور آپ کو جذباتی کر کے لڑنے پر مجبور کریں گے آپ لڑ پڑے تو آپ کو نکال دیں گے اور آپ جمے رہے اور ابھی مزاق بن کے مذاقوں کو ٹالتے رہے اور کام کرتے رہے اور اپنی ہمت آپ نے نہیں ہاری ہے تو آپ پاس آؤٹ ہو جائیں گے ہو گیا ہو. یہ تو آپ نے اپنا ایک کمزور موقف بنایا ہوئے ایک بار برفار آئے ان سے میں نے پوچھا کہ بائیس گریڈ کا فرق میں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا بڑی کوشش کی ایکسٹینشن نہیں ملی ہے اس کو ایکسٹینشن نہ ملے انہوں نے کہا واقعی میں نے کہا کہ سال میں گئی تھا پھر ہو گیا ہو کہ میں اپنے آپ کو امریکہ کے رنگ میں رنگوں اور پوری یونیورسٹی کو امریکہ کے رنگ میں رنگوں اور مجھے ترقی ملے گی اور پروموشن ملے گی یہ تو قوم کو تباہ کرنا ہے جس کا یہ موقع پر اس نے کہا آپ کو حیرت ہوگی اس کے گھر والے سارے نمازی نیک ہی لوگ ہیں یا نماز ہی پڑھتے ہیں مہنگا وہ دری میں یہی بات آئی ہے کہ نمازی ہوں گے روزہ دار ہوں گے تاجر گزاروں جائیں گے جہنم میں سابق رام نے حیرت سے پوچھا کہ رسول اللہ تاجر گزار ہوں گے جہنم میں جائیں گے کہ جی ہاں جب مفاد کا تسکرا آئے گا جب مفاد کی بات آئی تو اس طرح سے کودیں گے کہ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے ان کا عمل تو ہوگا ان کا یقین نہیں ہوگا عمل ان کا ٹھیک ہوگا ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا کمزوری یقین نہیں ہوگی میں کہا خا... مثال کے طور پر خدا سے میں میں نے نے کہا کہ کہا کہ یہاں پر ہمارے عبداللہ صاحب ہوتے تھے جو اتنے کٹر تھے دینی باتوں میں کہ اتنا کٹر میں نہیں ہوں میں کتنے بزرگوں کے پاس رہا ہوا ہوں اور سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت نقصان میں جا رہا اور تو بڑے دھکے من کرتے تھے بڑے دھکے چاہیے عمر دھکے کھاتے کھاتے کھاتے اللہ نے آخر میں چیز کرتی بنا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ آپ غلط طریقے سے لیتے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے لیتے ہیں آزمائش میں ذرا سے تکلیف آتی ہے نا پھر تکلیف کے بعد اللہ تمہارا بلا سادیاں فرماتا میں نے کہا کہ ایک اس جاب سے ریٹائر نہیں ہوئے تھے کہ دوسرا پاؤڈیسر کمیشن نے چیئرمین بنا دی اور باقی چیئرمین تین سال کے لیے بنتے تھے ان کو پانچ سال کے لیے بنا دیا اچھا ہی پہلو یا مول شیانج کو فکر شیتان جو ہے تو تمہیں ڈراتا ہے تنگ دست ہوتا ہے یہ نہ کمل کرو گے یہ تب سان ہو جائے گا یہ نہیں کمل کرو گے بس اتنا دن سے آگے جاؤ گے یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا یہ شہکانا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے تو وہ دعوت دیتا ہے تو بلاتا ہے مغفرت کی طرف جو نیک ہمارے فضلہ بہترین روزی کی طرف جو نیک ہمارے ریلیجن ملنا دیتا ہے لیکن یہ کہ ہر کسی کو سمجھ گا کہ یہ تو حکمت میشا جس کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت یہ دنائی یہ وزن دے دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو چاہ دیتا ہے وہی حکمت حکمتہ جس آدمی کو یہ بات مل گئی کہ میں اگر اللہ کے قریب ہوں گا میرے اعمال ٹھیک ہوں گے اور میرے اعمال درست ہوں گے میرے اللہ کا طلب درست ہوگا تو اس پر بڑی زندگی بنے گی یہ جو ہے بہت بڑی خیر ہے جو کسی کو دے یہ حکمت, حکمت ہے وہیوں حکمت پہ دور کیا خی رنگ کا مایہ ذکر لیکن یہ نصیب تبدیل نہیں کرتا ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو بہت زیادہ دانشور ہوں بہت دانشوری کی بات ہے بہت دانشور آدمی اس کو لیتا ہے اس کے بعد آج آفس صاحب باندھ میں نکلی ہے Religion, in chia, اس کے بعد کون سی آیت آ رہی ہے آگے مزید اور کہہ دیا گیا کہ آگے مزید جانائی کیا آپ کہتے ہیں پیسے جمع کرنا اور جوڑنے سے زندگی بنتی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ خرچ کرنے سے بنتی ہاں <zatter> جی <speak> تو یہ دہنا اور وزٹم ہے اور مارفت مارفت ان دانی باتوں کو سمجھنے کو مارفت کے لیے کیا آج بھی وہی سمجھ آ رہی ہو کہ میرے فوائد اس میں ہے جبکہ جب لوگ سمجھائیں گے نفیحتیں کریں گے کہ دیکھو اس طرح حالات نہیں درست ہوتے ہیں یہ کوتا کر لیں یہ بےرحروی کر لیں یہ اصل ہو جائے گا وہ حاصل آپ کو اسد اللہ کنڈی ایک طالب علم یاد ہے سد اللہ کنڈی جس وقت ہم فائنلی لوتے تھے فورتھ ایئر میں ہوتے تھے یہ لوگ فسٹ ایئر میں ہوتے تھے امتحان ہو رہا تھا پیتھولوجی کا جو پرنسپل ہے یہ امتحان میں ڈیوٹی کر کے آیا تھا اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب آج میں نے مان لیا تبلیغ کے کام کو آج میں نے مان لیا میں نے کہا کیسے مان لیا اس نے کہا لڑکے مجھ سے پوچھ رہے تھے امتحان کے حال میں میں سب کچھ بتا رہا تھا ہینٹس وغیرہ بتا رہا تھا طالب علم بہت اچھا طالب علم طالب علم تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا میں اس کے پاس خود گیا کہ آپ کو کچھ میں بتاؤں اس سر میرے پرچے کو حرام نہ کہ میں تو اس سے مجھے حیرت ہوئی طالب علم سے اللہ تھا دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی یہ پہلا سی پی کا آئیڈیالوجی ہوا ہے پاکستان سے نہیں؟ سیریس ہونے کے بعد آتا تھا تو میں کہ کچھ پریکٹس پریکٹس کرتے ہو کہ نہیں کرتے کیا کرو نا وارڈ میں علاج کرتا ہوں مریضوں کو تنخواہ ہو جاتی ہے یہ عجیب پسی مشورات میں تو جب یہ عبدالرحمٰن فرجن وہاں ہوتا تھا تو اس زور اس کو زور سے اپنے پاس لے گیا کہ میں جو آپریشن کرتا ہوں اس میں فنیشین کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑا سا کام میرے ساتھ پرائیویٹ کرنی ہے کبھی تو تھوڑا سا کر کے اس کا معاوضہ سے لینا شروع کیا چھوڑے تالے بلے میں تھرڈ ایئر کا اس کو فیم اور یہ, یہ دنائی بخش وہی اتر خیرن کسی جس کو اللہ نے یہ دنائی تھی اس کو تو بہت بڑی خیر اللہ نے والے کہتے ہیں برخاور تھا ملا برخا ہاں جی برخا سن؟ کی جی سر وہ جو جائدادوں میں بھی کہتے ہیں کہ بڑا ایسا مل گیا آدمی کو میرا سی نہ کمایا نہ کاری کی نہ محنت کی بہت بڑا ایسا میراث اور روحانیت والے روانی اگر برق ہے اللہ کے تعلق کا ایک بہت بڑا ایسا اس کو پلازی کا سر ملے گا سچ بات ہے مت کریں ہم یہاں تصل مل رہا مستقیم جیسے بجا مہارا اللہ کو پکڑا مضبوط کر کے شاہ. تعلق اللہ کو مضبوط بنایا تو ہوگی رہنمائی اس کی سیدھے راستے کی طرف یہ برفدار کہہ رہا تھا کہ والد چچا نہیں جا رہا تھا ڈاکٹر سے ملنے کے لیے تو میں نے کہا فون کر کے معلومات تو کر لو انہوں نے کہا کیا ٹیلیفون ذرا جائیں گے ہم نے وہاں گئے تو انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب کسی کانفرنس میں کیوں اسپیشلسٹ میں پھر واپس آؤں میں نے کہا برفدار یہ تو اللہ تعالیٰ سے فضول مشقتوں سے ذاکرین کو بچاتا ہے کہ اللہ تبارت ذاکرین کو اور اشراق کے پابند لوگوں کو ایسی مشقتوں سے بچاتا ہے وقت ان کا ضائع نہیں ہوتا پہاڑ پہاڑوں نکل چوہ ایسی مشقت اللہ نہیں ڈالتا کہ ان کا وقت ضائع ہو اور پریشانی ہو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت کر دے جس, جس کام میں دوسرا آدمی جس وقت میں دوسرا آدمی ایک کام نہیں کر سکتا تین چار کام میں با کر آ جاتا ہے ایک وقت نہیں چار کام وقت میں اللہ نے وقت برکت کی لکڑی کی برکات کے نتائج کو اگر آدمی سمجھے اور اس پر اس کو اپنایا تو تب ہوتا ہے نہیں. پر سمجھ آتی مشکل سے تو سمجھ آئے آدمی. تو آدمی اپناتا نہیں ہے اپنا ہے تو جمتا نہیں ہے کو کرتا رہے پیچھے نہ آتا اور آدمی ہمت کر لے من جانے میں لا آسانی ہو جاتی آپ کوئی بات پوچھیں آپ کل کا آج کا تو کافی ہمارا باریک گزرا ہوا ہوتا ہے نا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جب آدمی کی شادی نہیں ہوتی سے شادی جاتی ہے پھر نہیں آتے صاحب بڑی کوشش کر رہا ہے کہ چھوٹی عید کے بعد ہو جائے بولے کیسے بڑی اس کی بات ہو جائے ہاں جی اور ہی ہے ہاں بسر خیر ہو جائے گی انشاءاللہ شاء جی مساوت کے پیچھے کوئی نفس کی چاہت کی بنیاد ہوتی ہے نا تو سیکس نفس کی بہت بڑی چاہت ہے وہ سارت کا ایک پورا ذریعہ ہے پھر مال نف کی چاہتے اس کا پیچھے بنیادوں پھر کرسی جاہ چاہتے کے آدمی مرتقب کریں اپنے آپ کو کنسنٹریٹ ایک نقطے پر لائے تال مالا کے نقطے پر لائے تو وہ کا ختم ہو گیا جس جگہ سے جو برتن خالی ہے اس میں آواز آتی ہے ایسے ہی ہے نا اور جس برتن کو بھر لیں اس میں کچھ ہا کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی ہے ہم اور آپ اگر زبان کو الفاظ ذکر سے فوج کو معنی ذکر سے نا جی؟ اور دل کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی دھیان سے معمور کرنے میں بس برتن بھر گیا شروع زبانی ذکر سے ہوتا ہے زبان سے کرتا ہے کرتا آدمی اللہ تعالیٰ متوجہ کر دیتا ہے مانی کی طرف متوجہ اللہ تعالیٰ دل میں اپنے دھیان کو جما دیتا ہے اور یہ بات ہو جائے تو ساری اس کی نماز زندہ ہو جاتی ہے سارے نماز زندہ ہو جاتے اس میں پھر روشنی تالک مالا کی روشنی آتی ہے اس میں پہلے روشنی نہیں ہوتی ہے کر رہا ہوتا تو آدمی روشنی نہیں ہوتی موبائل کی بھی روشنی ہوتی ہے کچھ آدمی دو چار قدم تو چل رہے ہیں تاج کی بھی روشنی ہوتی ہے بلر کی اور سورج کی بھی روشنی اپنا اپنا فرق ہے جب شادی کری ہوتی ہے پھر بسارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ یاد سما جاتی ہے اللہ